ہم ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجیں ان اندر کہ لوگوں کو ڈرا وشرہ دینا آمانو اور وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں خوشخبری دے دے انقاد صدق ربیہم کہ ان کے ہاں ان, ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایک سچائی کا قدم ہے سچا مرتبہ ہے قال الكافرون کافروں نے کہا لا ہاحر مبين يقين یہ واضح جادوگر ہے اندرب اللہ الذي خلق الصلاواتى ولافى صدىى على العرش۔ یقیناً تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا الامر وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے ما من شفیعن اللہ من بعد اذنی ہی کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے مگر اس کی اجازت کے بعد ہی لارکم اللہ رب یہ اللہ تمہارا رب ہے فاگو ہو تو اس کی عبادت کرو افلا کارون کیا پاس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے الیہ مرجعکم جمیعہ اسی کے طرف تم سب کا لوٹنا ہے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے انہو یبدع الخلق ثم یعیدوہو یقیناً وہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو لوٹاتا ہے لیجزی اللہذین آمنوا عملوا صالحات بالقسط تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انہیں انصاف کے ساتھ جزا دے والذین کفروا لہم سراب من حمیم وعداب علیم بما کانو یقفرون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کے لیے گرم پانی ہے اور دردناک عذاب ہے والذی جعل الشمس غیاءن والقبر نورا وہ دات جس نے سورج کو ضیا بنایا ہے تیز روشنی والا وقمرہ نورا اور چاند کو نور بنا دیا وقدرہ منازلہ اور اس کی منزلیں مقرر کیں لم عدد سینا والحساب تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو ما خلا اللہ ذلك کا اللہ بالحق یہ اللہ نے صرف اور صرف حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے یہ فصیر وہ جاننے والی قوم کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے ان نف اختلاف ما خلا اللہ یقیناً دن اور رات کے مختلف ہونے میں اور جو کچھ بھی اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کیا ہے اس میں ڈرنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں یقیناً وہ لوگ جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی جنہیں کوئی امید نہیں اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں النار بما یہ وہ لوگ ہے کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی کمائی کی وجہ سے ان کا ٹکانا یہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک سالے اعمال کیے ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے نعمتوں والی جنتوں میں ایسے جگہوں کی رہنمائی کرے گا جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں داغا ہم فی ہاں ان کی دعا اس میں یہ ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے و تحیت ہم سلام اور ان کی آپس کی دعا ان کا توفہ ایک دوسرے کو وہ سلام ہوگا وآخر و دعواہم اور ان کی دعا کا خاتمہ دعا کا اختتام یا ان کی آخری دعا یہ ہوگی ان الحمدللہ رب العالمین کے تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے ولو يعجل الله الْنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُودِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ اور اگر لوگوں کے لیے اللہ تعالی شر کو جلدی کر دے جس طرح وہ خیر کو جلدی طلب کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا جو مقرر وقت ہے مدت ہے وہ پوری کر دی جائے فرحت اللہ قنافیان تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ اپنی سرکشی میں حیران پھرتے ہیں دعانا او او اور جب انسان کو کوئی تکلیف تنگی پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے پلما کا شفنا درح در تو جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں مرا مر کا تو وہ ایسے چل دیتا ہے جیسے اسے ہمیں کسی تکلیف کی طرف ہو گیا کے لیے حد سے بڑھنے والوں کے لیے وہ کچھ جو وہ کیا کرتے تھے کدال ق نزل قوم اور یقینا ہم نے تم سے پہلے بہت سے زمانے کے لوگوں کو بہت سی صدیوں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول وادے دلائل لے کے آئے تھے اور وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے اور اسی طرح ہم مجرم قوم کو جزا دیتے ہیں تو مجمل پھر ہم نے تم کو زمین میں کے وارث بنایا زمین میں ان کے خلیفہ بنایا ان کے بعد تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو او آیاتل اور جب ان پر ہماری آیات بینات پڑی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے اس کو بدل ڈال کہ کہ میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طبق سے بدلوں ان اللہ ما يحا میں تو صرف اور صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے انی اخافی اداب عظیم اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں قل لو کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں اسے تم پر نہ پڑتا اور نہ ہی تمہیں یہ معلوم کرواتا فقد من فلا تعقلون تو تحقیق میں تم میں ایک عمر اس سے پہلے گزار چکا ہوں کیا تم عقل نہیں رکھتے فمن اظلم ممن تو سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور یا اس کی آیات کو جھٹلایا یقینا حقیقت یہ ہے کہ مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے و یعبدو نا من دون اللہ ما لا یضرهم اور وہ اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان دیتی ہے نہ فائدہ وہ یقولون هاؤلا الشفاعاؤنا عند اللہ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ہیں اللہ کے ہاں قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض تهديد یہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جو وہ آسمانوں اور زمین میں نہیں جانتا سبحانه وتعالى عن ما يشركون اللہ تعالی پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو وما كان الناس الا امه واحده اور لوگ صرف ایک ہی امت تھے تو ولولا كلمه سبقت من ربك اور اگر تیرے رب کی طرف سے کلمہ سبقت نہ لے جا چکا ہوتا لقودیا بینا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا فی ماں فی ہی اس چیز کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں وہ ذرا علیہ آیت رب بھی اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں اتری فقل ان غیب اللہ کہہ دیجیے غیب اللہ کے پاس ہے اللہ ہی کے لیے ہے فن تدیرو تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں ادا مقرر فی آیا اور جب ہم لوگوں کو رحمت پہنچاتے ہیں اس کے بعد کہ ان کو تکلیف نے چھوا تھا تو ان کے لیے ہماری آیات میں مکر ہوتا ہے قول اللہ اسرع کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تیز تدبیر کرنے والا ہے خفیہ تدبیر کرنے والا ہے انسولا ماتم قرون جو تم خفیہ تدبیر کرتے ہو مکر کرتے ہو ہمارے بھیجے گئے ہمارے رسول یعنی فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں جو تم چال چلتے ہو سی رقم فلبر وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے حتی اذا کنتم فی الفلک حتی کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور انہیں لے کر عمدہ ہوا کے ساتھ چل پڑتی ہیں وفاری پر خوش ہوتے ہیں جا عاصف تو ان پر ایک سخت ہوا آ جاتی ہے تند ہوا آتی ہے الموج من اور ہر طرف سے ان پر موج آتی ہے وظنوا انهم احيط بهم اور وہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ انہیں گھیر لیا گیا ہے۔ دعوا الله مخلصين له الدين تو وہ اللہ تعالی کو پکارتے ہیں اب اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو کر لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرین کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ فلما انجاهم تو پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی ادا ہوں یبگو نا فل تو اچانک وہ زمین میں نہق سرکشی کرنے لگتے ہیں یا دنیا اے لوگ تمہاری سرکشی تمہاری جانوں ہی پر ہے دنیا کی زندگی کے سامان کی خاطر فائدے کی خاطر تما علینا مرضی حکم پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے دنیاوی زندگی کی مثال تو پانی کسی ہے جس کو ہم نے آسمان سے اتارا فخا بھی نبات العرب اس کے ساتھ خوب مل جل گئی زمین کی نباتات زمین میں اگنے والی چیزیں مما الناس الناسنام جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں حتیٰ کے جب زمین نے اپنی رونق کو پکڑا وہ اور وہ مزین ہو گئی انہم تو ہمارا حکم اس کو رات کو یا دن کو آن پہچا فیا اللہ تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی بنا دیا کا اللہ تغلس گویا کہ نہ کل تک <تصفيق> اسی طرح ہم نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں فور و فکر کرنے والی قوم کے لیے مستقیم اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت دیتا ہے للذین جنہوں نے اچھائیاں کی ان کے لیے اچھائی ہے وزیادہ اور اضافہ ہے اور ان کے چہروں کو کوئی کدورت اور ضلع نہیں ڈھانپے گی اولا جن یہی لوگ جنت والے ہیں خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ولدینہ کا سب یہ آت اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائیں جزا سیا مسلحا کسی بھی برائی کا بدلہ اسی جیسا ہوگا اور انہیں بڑی ضلع ڈھانپے گی مالا من من عاصم. ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ماشیت گویا کہ ان کے چہروں پر رات کے بہت بڑے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں اولائکہ اصحاب النارہم فیہا خالدون وہ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یومن احشرہم جمیعہ جس ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اندھیرے یومن احشرہم جمیعہ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے ثمانا قولو للذین اشراکو مکانکم انتم شراکاؤکم پھر ہم ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا اپنی جگہ کا تم بھی اور ان کے سرا کا کہیں گے تم ہماری ہی عبادت نہیں کیا کرتے تھے شہید نا و بینا کم ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے ع ہم تمہاری عبادت سے لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا حقیقی مالک ہے وضل اور ان سے وہ گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے قل من من مالک ہے سماعت اور نگاہوں کا بسارت کاج الحی امین المیت اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے وہ یقرج المیت امین الحی اور مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے ومن يدبر اور کون معاملے کی تدبیر کرتا ہے فصول تو انقریب وہ کہیں گے کہ اللہ فقل کہ دیجئے کیا تم ڈرتے نہیں ربكم الحق تو یہ اللہ تمہارا برحق رب ہے بعد الحق تو حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں فنّا تسرا تو تم کہاں پھیرے جاتے ہو لوگوں پر ثابت ہو گیا جنہوں نے فسق کیا نافرمانی کی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے کہہ دیجئے کیا کہ تمہارے شراکا میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہ اس کو لوٹاتا ہے اللہ, يبدع الخلق کہ دیجئے کہ اللہ تعالی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو لٹاتا ہے تو فکون تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو الحلومن شراکا من ایک حق کہہ دیجیے کیا کہ تمہارے شراقا میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے کہ اللہ <Die Four> <Church> حق کی ہدایت ہدایت دیتا ہے وہ زیادہ اقدار ہے کہ وہ کیا جائے؟ یا وہ جو نہیں ہدایت پاتا اللہ کہ اگر اس کو ہدایت دی جائے فما لقم کے تمہیں کیا ہے تم کیسے فیصلے کرتے ہو پما تب اکثر اور نہیں پیروی کرتا ان میں, س... ان میں سے اکثر لوگ مگر یقین کے مقابلے میں کچھ فائدہ نہیں دیتا ان اللہ علیما فارون <يفعلون> یقینا اللہ تعالی جو تم کرتے ہو اس کو خوب جاننے والا ہے پما کا نا قرآن اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے اللہ کے سوا گھڑ لیا جائے وہ اللہ کن تصدیق اللہ لیکن یہ اس چیز کی تصدیق ہے جو اس کے آگے ہے وہ تفصیل کتاب الارفی میں رب العالمین اور کتاب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے ہے ام یقن کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے انکن کہ جیسی کہ لے آؤ اور ولم یعتیم ولما یعتیم بلکہ انہوں نے اس چیز کو جا دیا جس چیز کا انہوں نے اپنے علم کے ساتھ احاطہ نہیں کیا حالانکہ ان کے پاس اس کی تعویر نہیں پہنچی وہ کداری کا کد اب اللہ قبر ایسے جو ٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فند الرقی فکان تو دیکھ ظالموں کا انجام کیسا ہوا بھی اور میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کچھ ایسے ہیں جس پر ایمان نہیں لاتے اور ربو کا اور تیرا رب فسادیوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہے وہ ان کا دبو کا فکلی عملی اور اگر وہ تجھ کو جلا دے تو دے میرے لیے میرے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہے ان تم بری اون مما مم امل تم اس سے بری ہو جو میں کرتا ہوں وہ ان بری اما تاملون اور جو تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں افاانتا کیا آپ گنگے کو سنوا سکتے ہیں اگر وہ نہ سمجھتے ہوں امین اور میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں افا انتا تحد العمیہ والا کان اللہ کیا آپ اندھے کو ہدایت دے سکتے ہیں اگر وہ نہ دیکھتے ہوں یقین پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا إِلَّا سَعَتَ مِن من اور جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کی ایک گھڑی یا ترافون وہ آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کریں گے ایک دوسرے میں جان پہچان کرتے رہے قد خسر اللہ قد بلقاء اللہی یقینا جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات کو جلایا وہ خسارے میں رہے وہ ماں کا نومدین اور وہ ہدایت پانے والے نہ ہوئے اگر ہم آپ کو اس میں سے باز دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو فوت کر لیں تو ہماری طرف ہی ان سب کا لوٹنا ہے پھر اللہ تعالی ان پر گواہ ہوگا جو وہ کرتے رہے امت الرسول، ہر امت کے لیے رسول ہے جاء بالقسط وهم لا تو جب ان کا رسول آتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے اور وہ ظلم نہیں کیے جاتے الْوَعْدُ إِن كُنتم صادقين اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے اگر تم سچے ہو دیجئے میں اپنے ذات کے لیے کسی نفع و نقصان کا مائیک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے تو جب ان کی مدت مقرر شدہ آ جائے گی تو وہ نہ, مؤخر ہوں گے ایک گھڑی اور نہ کہ دیجئے خبر دو کہ اگر تمہارے پاس اس کا عذاب آ جائے رات کے وقت جلدی طلب کرنے والے ہیں کون سی چیز جلدی طلب کریں گے آمن تم بھی کیا جب وہ جو ہی عذاب آ پڑے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے آل آن کیا اب وہ قد کن تم, تم اس سے پہلے اس کو جلدی طلب کیا کرتے تھے کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا روکو عذاب اور ہمیشگی کا عذاب چکھو حل تجونا اللہ بھی ماں کن تم تمہیں بدلا نہیں دیا جائے گا مگر اسی کا ہی جو تم کیا کرتے تھے هُو اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا یہ سچ ہے خل دیجئے ای لحق ہاں یقیناً میرے رب کی قسم یہ سچ ہی ہے موج اور تم ہرگز آجز کرنے والے نہیں ہو I don't know.